السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلامي كيسدوغا مركز سلمانيا كيسد الله بلدي سلمانيا مزيد بورا في القناة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربته ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري بحل الأخذة من لساني يفقه قولي قبل اللہ, اللہ ربر عزت کے فضل و احسان سے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں اس ماہ سیام اور ماہ مبارک کی آمد آمد ہے یہ نیکیوں کا فصل بہار ہے دعاؤں کا مہینہ ہے راتوں کے قیام اور قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے صدقات اور انفاق فی سوید اللہ کا مہینہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کی خوشخبری صحابہ کو دیا کرتے تھے مصرف احمد اور سن نسائی کی ایک حدیث سیدنا ابو خریرہ روی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آپ صلی اللہ و سلم نے رمضان کی آمد کے موقع پر فرمایا تھا قدم شاہر و رمضان کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے شاہر مبارک جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کے ہر عمل میں برکت ہے قطب اللہ عل سیام اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں کہ خال کے کائنات کا ایک شرحی فریضہ ہے جو تمہارے پاس آ چکا اور تم پر سایہ فکن ہو چکا آگے آ آگ فرماتے کہ تو فتح ابواب الجنان اس مہینے میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فط اللہ ابواب الجح اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بطی شیاطین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے الفشہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے منہوری میرا فقد من خیر فقد جو لوگ اس رات کی خیر و برکت سے محروم کر دیے گئے وہ ہر نیکی سے محروم ہیں تو یہ آپ کا ایک خطبہ جو آپ نے رمضان کی آمد سے قبل ارشاد فرمایا تھا اس حدیث کو بعض اللہ نے رمضان کی مبارک مبارکباد دینے کا اصل قرار دیا ہے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس مہینے کی آمد کی بشارت دی خوشخبری سنائی اور یقیناً ایک ایسے مہینے کی آمد جس میں جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ ایک عدیم و شان بشارت ہے ایک ایسے مہینے کی آمد جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ ایک عدیم و شان بشارت ہے اور ایک ایسے موسم کی آمد جس میں شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے جھکڑ دیا جاتا ہے اور انہیں قید کر کے پھینک دیا جاتا ہے یہ ایک عظیم و شان بشارت ہے ایک ایسے مہینے کی آمد جس میں ایک رات ایسی ہے جس کا اہلیہ جس کی عبادت تقریباً پچاسی سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے یہ ایک عظیم بشارت ہے جب یہ سب کچھ ہے تو اس مہینے کو پا لینے کے بعد محرومی بہت بڑی محرومی ہے اور جو شخص اس مہینے کی برآکات سے مستفید نہ ہو سکا یقیناً وہ بد وقت ہے شقی اور محروم ہے تو یہ رسول کریم صلی سر وسلم کی ایک تمشیر یا بشارت تہنیت دینے کا انداز ان مخصوص فضائل کا ذکر جو بندوں کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے پر آمادہ کریں گے رمضان کے روزے فرض ہیں اور یہ اسلام کا ایک رکن ہے چوتھا رکن صحیح کباری میں حدیث ہے جناب عبداللہ عبد اللہ رحم رفت العٰن کی روایت سے بونی الاسلام علم سے کہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنا پانچ ستونوں پر ہے وہ عمارت پانچ ستونوں پر کھڑی ہے شہادت الہ الا اللہ اللہ انی رسول اللہ پہلا ستون یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دی جائے کہ اللہ تعالی اکیلا معبود حق ہے اور باقی معبود جو بنائے گئے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں اور یہ گواہی دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کو شہادتین کہا جاتا ہے دو گواہیاں اور یہ دو گواہیاں اسلام کا پہلا رکن و اقام اصطلاح اور نماز کو قائم کرنا و اطاعظ اور زکوٰۃ دینا وہ سعودی رمضان رمضان کے روزے رکھنا وہ حج من استطاع منصطا صضیل اور حج بیت اللہ کرنا جس میں طاقت ہے تو اس عدیج سے ثابت ہوا کہ روزہ جو ہے وہ اسلام کا چوتھا رکن ہے جس میں اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے تعمیر کی گئی ہے اور ستونوں کے منحدم ہونے سے عمارت منحدم ہو سکتی ہے لہذا ہر ستون ہر رکن اپنے مقام پر بڑی اہمیت کا حامل امن شاہد امریکم شخل جو شخص اس مہینے کو پالے وہ روضے رکھے ہاں اگر مرد یا سفر کا عارضہ ہے تو آپ روضے قدا کر سکتے ہیں لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہے ایک خاتون کے مخصوص ایام اگر چل رہے ہیں تو وہ روزے قدا کرے گی بعد میں رکھے گی ایک خاتون کی طرف سے سوال آیا کہ مخصوص ایام رمضان میں اگر آتے ہیں تو ان کی بندش کے لیے کسی دوائی کا استعمال کسی ٹیبلٹ کا استعمال جائز ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ نہیں یہ معاملہ اللہ رب عزت نے بنا کے آدم پر رکھا ہے لکھا ہے اور اس کی شرع ہدایت موجود ہے اور وہ ہے رودے کی تباد جبکہ اس دورہ کو روکنا درست نہیں اور بہت سے امراض کا یہ باعث بھی ہو سکتا ہے حج کا معاملہ الگ ہے ان حج کے موقع پر بعض غلام ہے ایک خاتون کو اگر اس عارضے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے تو ٹیبلیٹ استعمال کرنے مشورہ دیا ہے وہ درست ہو سکتا ہے کیونکہ حج مخصوص ایام کی ایک عبادت ہے اور اس میں سفر کے مراحل طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوتے ہیں لہذا اس موقعے پر یہ استعمال روا ہے مگر رمضان میں نہیں کیونکہ رمضان میں شریعت نے راستہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ تدا کیجئے بعد میں رکھی جب بھی سہولت پورا سال موجود ہے آپ کے پاس سردی کے دنوں کا انتخاب کر لیجئے اور آسانی سے یہ فریضہ مکمل کیا جا سکتا ہے یہ روز فرد ہے یادین کسی وحلسی کما کسی بحال قبل اے ایمان بالو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے قبل اقوام پر فرض کیے گئے تھے تم سے قبل امتوں پر فرض کیے گئے تھے یعنی یہ فریضہ اس قدر محروم ہے کہ ہر امت کو دیا گیا اور ہر امت پر روز فرض کیے گئے مقصود کیا ہے دائر تک تاکہ تم بچ سکو اور تقوی اختیار کر سکو ایک ایسی تربیت حاصل کر سکو جو تمہیں نے واقعہ بنا دے یا بچنے کا معنی یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ سکو کیونکہ نبی السلام کی حدیث ہے احدک روزہ ایک ڈھال ہے جیسے تم لوگ میدان جنگ میں ڈھال استعمال کرتے ہو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے روزہ بھی ایک ڈھال ہے اسے دنیا میں ڈھال بناؤ شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پھر یہ مرنے کے بعد ڈھال بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے لا اللہ تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے اس کے سے اس کے غصے سے اس کے غزل سے اور اس کی وعیدوں سے بچ سکو یہ ایک بخشیت ہے اور یہ آیت کریمہ بڑی قابل غور ہے کیونکہ آیت کریمہ ہم پر روزے فرض قرار دے رہی ہے تو اس عمل کی فرضیت کو سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے عمر کو پورا کر کے اس مہینے کا حق ادا کیا جائے مگر یہاں امر حوق یہ ہے کہ یہ امر اہل ایمان کے لیے اس کا معنی یہ کہ روزہ رکھنے سے قبل مومن ہونا ضروری ہے مومن بننا ضروری ہے یہاں دو منزلیں ہیں ایک یا الذین امن اور دوسری اے ایمان بل تم پہ روزے فرض کر دیے گئے یہ خطاب اہل ایمان سے ہے تو اہل ایمان ہونا ضروری اور ایمان چھ چیزوں کا نام ہے جیسے اسلام کے پانچ ارکان آپ نے سنے اس طرح ایمان کے چھ ارکان المان و انتو من اللہ وہ ملاری کدی وہ کتبی وہ یہ عمر آخر بلقدر خیر ہی و شبر ایمان کے چھ ارکان ہیں جن ارکان پر بنیادوں پر ایمان کی عمارت قائم ہے نمبر ایک اللہ پر ایمان لانا نمبر دو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا نمبر تین اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا نمبر چار اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا اور نمبر پانچ یوم آخرت قیامت پر ایمان لانا اور نمبر چھ تقدیر پر ایمان لانا اچھی ہو یا بری ہو ان چھ بنیادوں پر ایمان کی عمارت قائم اور کسی بنیاد میں کوئی قزل ایمان میں قضل کا سبب ہوگا اور اگر ایمان میں قضل ہوگا تو یا یہ الذین دین کا مرحلہ اسی میں انسان ناکام ہو جائے گا پھر کتو میں سیام کا فائدہ نہ ہوگا مثلاً ایمان باللہ جو پہلا رکن ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی جو سب سے قوی بنیاد ہے وہ توحید والی فائدہ ہے اگر کسی کے دل میں کسی کے عقیدے میں توحید کی بابت خلل ہے تو اس کا ایمان مستقیب نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے بلکہ توحید تو پورے دین کا اصل اصول ہے سارے اصولوں کا بھی اصل انبیاء کی فہرست توحید کے لیے تھی کتابوں کا نظور توحید کے لیے تھا شریعتوں کا آنا توحید کے لیے تھا بلکہ پوری جو ایک انسانیت ہے عالم انس اور عالم جن ان کی تخلیق توحید کے لیے ہے ماں خلط الجند توحید میں کوئی قلل برداشت نہ ہوگا قابل قبول نہ ہوگا اگر توحید میں قلع ہے تو رمضان تو کیا آپ پوری زندگی روزے رکھیں ایک روزہ بھی قابل نہ ہوگا توحید میں قلع کیا ہے توحید تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کرنے کا نام ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جس کا معنی اللہ ہی رب ہے اور کوئی نہیں اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ تین چیزوں سے مکمل ہوتی ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا خالق ہے پیدا کرنے والا ہے اور کوئی نہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا مالک ہے اور کوئی نہیں اور نمبر تھری اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہر قسم کا تصرف ہر قسم کی تدبیر اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کوئی نہیں تو خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے اور اس کائنات کا مدبر وہی ہے اور کوئی نہیں جو کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اللہ کے عمر سے ہوتی ہیں کسی کو پیدا ہونا آنا جانا کھانا پینا مرنا اللہ کے عمر سے بارش کے ایک ایک قطرے تک کا گرنا اللہ کے عمر سے ہے اور اس کے علم سے ہے سوکھے درخت کا ایک پتا تک پہ جھڑنا اللہ کے عمر سے ہے اور اس کے علم سے ہے ان میں سے کسی چیز میں کوئی خطر نہ ہو اللہ رب عزت کی حاجتوں کو پورا کرنے والا مشکل کشائی کرنے والا دستگیری کرنے والا اور وہی ذات روبی عطا فرمانے والی ہے شفا دینے والی ہے یہ توحید ربوبیت کا ایک خلاصہ ہے تو کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو اور اگر آپ کے عقیدے میں یہ ہو کہ فلاں مشکل خوشا فلا حاجت روا فلا دستگی فلا درگا فلا فلاں فلا قبر مجاورت اور طواف تو یہ ساری کی ساری شرک کی بھیانک شکلیں قبروں پر دیے جلانا چادریں چڑھانا یہ ساری کی ساری شرک کی بھیانک شکلیں ایسے لوگ پوری زندگی رونے رکھے کوئی فائدہ نہیں یا ایمل دین عامو اے ایمان بہادر پہلے اس ایمان کی طرف توجہ دو ایمان بل ایمان بل ملائکا فرشتوں پر ایمان لال فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے کتاب و سنت میں جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں بیان ہوئیں ان کے ساتھ ایماندانا ضروری اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یہ ایک نورانی مخلوق ہے نور سے بنی ہوئی مگر ان کے اقدیت خائم ہے اللہ کے بندے ہیں سارے اللہ تعالی کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا فرشتوں کو ان کے مقام سے بڑھانے کی کوشش نہ کرو یہ بھی ایمان کا فضل ہو ہم نے ایک شخص کا تاویز توڑ کر جب کھول کر دیکھا اس نے یا یا ہیل یا اسرا بھی فرشتوں کو پکارا گیا تھا اصاب کو پکارا گیا تھا اور تو ان کے کتے کو بھی پکارا گیا تھا یہ ایک انسان کا عقیدہ ہے تو ایسے انسان کے کی روتے کیا قبول ہو گی یہ تو راندہ خلق اللہ تعالی کی لان تو پھٹکاروں کا مستحب اس لیے یا نامر کا مرکلہ بہت ہی قابل غور مہینے کی آمد آمد آؤ اپنے عقیدوں کی طرف رجوع کریں اور عمل اختیار کرنے سے قبل اللہ کے دربار میں توبہ کر لے وہ اندید فارمن سالحم ہماری بخشش ان لوگوں کے لیے جو توبہ سے آغاز کر گئے اپنے مشن کی شروعات توبہ سے کر لے یا اللہ سابطہ معاشیتوں سے بدعقیدگیوں سے مکمل طائر ہوتا ہوں اور سچے عقیدے کے ساتھ تیری تو رجوع کرتا ہوں تو ایسے بندے کی زندگی بڑی قابل قبول اور قابل ستائش بن جاتی ہے اس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے شیخ الاسلام نے تہویے سے پوچھا گیا کون سا ذکر زیادہ نفع بخش ہے استغفار یا تصویروں کا بھی بندہ کثرت سے استف اللہ کہے یا کثرت سے سبحان اللہ اور حناہ کہ اسلام کا جواب کہ بندہ اپنے باطن کو جانتا ہے اپنی زندگی کو سمجھتا ہے کپڑے اگر اجلے ہوں استعمال ہوتی ہے تاکہ ان کی مہک اور زیادہ جاذویت کا باعث بنے اور کپڑے اگر پیرے کچھ ایلے ہوں تو ان کو صابن کی حاجت ہوتی ہے تاکہ ان کو دھویا جا سکے استفاق پمنزلہ صابن اگر یہ اندر کا بات میرا کچھ ایلہ ہے معصیتوں سے سیاہ ہے تو اس کو صابن کی حاجت ہے استغفار کی حاجت ہے کثرت سے استفار کرو تاکہ اس کو دھویا جا سکے ادر ابن دفیق سعودا مستفر سخیلا طلب ہو ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے اور اگر توبہ اور استفار کر لے اس نشان کو دھو دیا جاتا ہے اور اس کے باطن کو اجلا کر دیا جاتا ہے اور مسفت اور چمکدار بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ اجلا ہو جائے پھر اس کو خوشبو سے معطر کرو پھر سبحان اللہ والحمد للہ تو مشن کا آغاز استفار سے ہو اللہ عالمی جو شرک ہو چکا جس پر عقیدگی کا مظاہرہ ہو چکا ان سب سے توبہ کرتے ہیں. لا تو رحمت اللہ ان اللہ یا ضرور ضرور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا وہ سارے گناہ ہم کرنے والا ہے یبن آدم لو ضروبوں کا انارس سوا تم سفر ذنی لا فرن آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک بار سچا استغفار کر لے تو ایک بار کے استغفار سے تیرے سارے گناہ باغ کر دو سو سال کے گناہ ہو ستر سال کے اسی نبے سال کے گناہ ہو ایک ہی بار کے سچے استغفار سے سارے گناہ پاک کر دو تو یہاں معافی کا پورا پورا امکان موجود ہے لیکن اس مہینے کی آمد سے بدل عقیدوں کا جائزہ لینا ضروری اس قسم جس میں شرط نہیں رسولوں پر ایمان لانا بھی ایمان کی بنیاد ہے ایمان کا رکٹ اور ایمان لانے کا معنیٰ ہے. ان کی رسالت کو قبول کرنا ان کی نبوت پر ایمان لانا ان کی تعظیم ان سے محبت ان کی اطاعت کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کی پیروی کرنا ان کی اطاعت کرنا یہ حقیقت ایمان دن میں ان کی محبت ہو تودیر ہو تعظیم ہو تبدیل شان ہو کثرت سے درود ہو سلام ہو مگر بنیادی نقصان اطاعت کرنا ہے اور یہ ایک تعلق ہے رسولوں کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا نہ ہو کہ ان کو الہ بنا کر پیش کر دیا جائے کی صفات ان کے اندر پیدا کر دی جائے یہ عقیدے کا اندرا تو کسی صورت صاحب جو بول لیں. رسول کی اجازت کی جائے بمار سلزن متن کے رسول ہے. ہم نے جو بھی رسول بھیجے کیا ان کا مقصد ہے اللہ اللہ. صرف ان کی اطاعت کی جائے ان کی بات مانی بات رسولوں کی سب سے بڑی تعلیم ان کی اطاعت ہے رسول اپنے آپ کو منوانے آتے ہیں اپنی اطاعت کروانے آتے ہیں وہ اطاعت کی جائے ہفاقت اگر کر لی جائے تو ان کا سارا مرتبہ اور مقام اور ساری شان کسی دائرے میں محدود ہو جاتی ہے آپ کی اطاعت کرنے والے آپ کے ہر مقام کو مانتا ہے ہر شان کو مانتا ہے اور آپ کی اطاعت نہ کرنے والا چاہے داخ آپ کا مرتبہ اور مقام بیان کرے قطائم قابل قبول بول نہیں ہے. رسولوں کی پیر سب کے بنیادی مقصد ان کی اطاعت کرنا ہے من الرسول فقد اطاع رسول اصل اطاعت تو اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی محبت چاہیے اتفاق اللہ تعالی یہ بات اپنے رسول کے تعلق سے منوانا چاہتا ہے پورا قرآن آپ پڑھ رسول کی رسول کی اتفاق رسول کی فرما برداری یہی چوہری نقطہ ہے رسولوں کے تعلق سے جو کہ ایمان کا رکن ہے رسول اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی پڑی اترتی ہے جس پر ان کی ہدایت کی جائے رسولوں کے اندر اللہ کے اوساف نہیں ہوتے رم کی صفات نہیں ہوتی اور اگر پیدا کرو گے تو وہ عقیدے کا انحراف ہے بس رسولوں کو کلی اختیار دے دینا عالم الخیر قرار دے دینا اور ایسا ایسا مرتبہ آپ کو دے دینا جو مرتبہ خانے کے کائنات کا ہے کہ کلی اصل مشن سے انہرا کی متراہدے میں یہ غور و فکر کی دعوت ہے کہ پہلے ایمان تو درست کر لیجیے سیان اس مرحلے پر سی ایمانہ عمل ہو. حسن بسری کا قول ایمان کے تعلق سے بڑا ایک مشورہ راہ ہے نئی سر ایمانوں بالتحلی تحلی و تمنی ما ماں باپ القلب پھر تل ایمان سہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے ایمان ظاہری تکلفات کا نام نہیں ہے ایمان ظاہری تصنع یا بناوٹ کا نام نہیں ہے ایک آدمی محبت میں جلوس نکالے یہ ایمان نہیں ہے محبت میں چراغاں کرے یہ ایمان نہیں ہے بلاک ماں باپرا فرق ایمان ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو دل میں جاگزین ہو جائے بس رسول پر ایمان دل میں جا تو نہیں ہو جائے کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں پھر مصدافت اور آباد پھر تمہارے عمل اس حقیقت کی تصدیق کریں رسول کو سچا مان لیا مان لیا اب عملی طور پر دکھاؤ کہ واقعی تم نے رسول کو سچا مانا ہے عملی بتانا یہ ہے رسول کے ہر فرمان کو مان لو ہر سنت کو مان لو آپ کے ہر اسلوب حیات کو مان لو نماز کیسے پڑی مان لو برادری کے طور طریقے کو رسول کی نماز پر ترجیح نہ دو یہ ایمان کے منافی ہوگا جب مان لیا ہم تمہارا کم اس کی تصدیق کرے رسول کی گواہی دے دے اب تمہارا عمل اس کی تصدیق کرے مکمل تصدیق ہے جس رسول کو سچا مان لیا اسی رسول کی پیروی کرنی ہے اتباع کرنی اور اگر تصدیق تو رسول کی ہے پیروی کسی اور کی ہے یہ زندگی کا وہ تضاد ہے جو قطع قابل قبول بولنے کے پھر کتبہ علی کا کیا فائدہ یہ خطاب پہلے ایمان سے کیا یہ ایمان بھر تم سے مخاطب غور کر لو ایمان پکا ہے درست ہے صحیح ہے اور یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں ارشاد تین حدیث ہیں منصوم اور مدان ایمان ان کا احتساب وہ پھر الحما تو قدم امن سمتے منقوم اور مدان ایمان ان کا احتساب ما تقدم من, من تو منخوامت القدر ایمان صاحب پھر رمضان کی روزے رکھ لے رات کا قیام کر لے اور شب قدر کی عبادت کر لے ان دو شرطوں کے ساتھ ایک ایمان ایمان کے ساتھ ایمان کی اساس درست ہو کوئی اس میں خلل نہ ہو کوئی اس میں اضطراب نہ ہو کسی جسم کا اعتقادی نفس نہ ہو یہ ایمان ایک شرط شرط کے طور پر کسی فکر کیا روبے رکھے ایمان کے ساتھ رات کا قیام کرے ایمان کے ساتھ شب قدر کا اہتمام کرے ایمان کے ساتھ دوسری شرط احتساب کی احتساب کے دو معنی ایک اللہ کو دکھانے کے لیے کسی اور کو نہیں جس کو اخلاص کہا جاتا ریاکاری نہیں بلکہ اللہ کے لیے رو دے رکھے اللہ کے لیے قیام کرے اللہ تعالیٰ کے لیے شب قدر کا اہتمام کرے اور دوسرا معنیٰ اللہ تعالی سے ازر حاصل کرنے کی نیت اس کے سواب اللہ سے لینا ہے دنیا کی شباشی دنیا کی بہو یہ دنیا کے ہاں طلب چاہ نہیں ہے پودے یا مال کی ہلس نہیں ہے کہ نیک گھر مارتا پھرے تاکہ دنیا کی جگہوں میں ترقی ہو اور دنیا سے عہدے ملے مال ملے, ملے احتساب اللہ سے حصول اجر کی نیت ہے یہ دو شرطیں وہ شرومات عدم ہمیں زنبے طلر اور عزت ان دو شرطوں پر روزے قیام اور شب قدر کا اہتمام ان دو شرطوں کی اساس پر ایسا قبول کرے گا سادہ گناہوں سے پاک صاف کر دے بالکل پاک صاف کر دے یہ صغیرہ گناہ ہے اور کبیرا گناہوں کے لیے ایک بار کی سچی توبہ بالکل گناہوں سے پاک شاہ یہاں دو شرط ایمان اور احتساب تو یا ایک حردتی ایک بڑی کڑی ذمہ داری ہے کہ کتبہ علیکم سیام سے قبل یا حضرتین آمن بن جاؤ سچا ایمان پیدا کر لو عقیدے کو سنوار لو اور اگر کوئی انحراف ہے تو سچی توبہ کر کے استقامت پر آ جاؤ اور پھر رودے رکھو پھر یہ رودے بڑے پائے ہو گئے یہ جو فضائل ہوتے ہیں ازکار کے فائدے رودے کے فائدے یہ فضائل کم ملتے اور اگر عقیدے کا جنازہ نکلا ہوا ہو اور ازکار پر فضائل پر دور ہو یقین در لو کوئی فائدہ نہیں اس لیے اس ترتیب کو محبوط رکھو خود ہی ماہر سے سبل یا نامن عقیدے کی صلاح ایمان باللہ ایمان بالکتب ایمان بالملائکہ ایمان بالرسل رسل پر ایمان تقدیر پر ایمان کوئی جول پر اس تقدیر پر ایمان اللہ عمر کہ صحیح مسلم میں قول موجود ہے اگر تمہیں اور پہاڑ کے باہر سونا مل جائے اور سارا اللہ کی ایران خرچ کر دو ما قبل اللہ مل کر تؤمن بالقدر تو اللہ وہ سارا سونا قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو ہر جو امور ایمان ہیں ان سب پر ایمان کی صحت جب تک حاصل نہ ہو عمل قابل بول رہے عمل کی اصلاح ضروری ہے کوئی راست ہو توبہ کر لیجیے اور ایک سچی استحکامت کے ساتھ ماہ سیام کا استقبال کی یقیناً ایک بڑی پرفضیلت یہ گھڑی عام پہنچی یہ مبارک گھڑیاں اور سہایت آ پہنچی اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں بنیادی طور پر سچا مومن بنا دے تاکہ اس کامل ایمان کے بعد اس ماہ سیاح کو حق ادا کرنے میں آسانی ہو اور پھر تھوڑا عمل بھی اللہ کے یہاں آپ لوگ ہو جائے گا ایمان کا اگر انحراف ہے تو پہاڑ جیسی لیکیاں نا قابل قبول ہے مردود ہے اور ایمان اگر راش ہے تو تھوڑا عمل بھی عمد اللہ قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توحید صاف فرما دے اپنے پیارے کے ہم بھی سچی محبت کا فرما دے سچی غلامی کی توحید دے دے اور باقی امور امام کے بھی صحیح ادراک کا فرما دے تاکہ اس بنیادی استقامت کے بعد روزہ اور روزے کے سارے اعمال ساری عبادات عمد اللہ قابل قبول ہو سکے بس توحفی کو بےحد اللہ ہے هذا اگو نولی ہار بس بن باخلو آندولی رب راور